اور یزید ابن ماویہ کے برے کرتود یہ علیہ السلام میں صحیح بخاری سے ثابت کروں گا انشاءاللہ اپنے لیکچر کے دوران بھائیو اسی کونٹیکس میں میں انشاءاللہ جو یزید ابن ماویہ کا جھوٹا دفاع کرتے ہیں لوگ چند احادیث کا سہارہ لے کے ان کا بھی انشاءاللہ جواب دوں گا اور میری یہ پوری گفتگو انشاءاللہ صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں ہوگی تاریخی روایتوں کی روشنی میں نہیں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 اللہ مسلی محمد وعلا علی محمد کماسلی تعلی ابروہیم علی برہی منحمی اللہ مبارک محمد محمد کما بارک تعلیٰ ابروہیم والا علی برہی منحمید مجید مسلم کے اندر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق پانچ سو تیتیس نمبر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 میں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کے فضائل بیان کروں گا آٹھ سیول اسناد احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ ویسے احادیث تو درجنوں ہیں لیکن یہ میں نے آٹھ چوز کی ہیں تاکہ ہمارے گفتگو جو ہے وہ ان ٹائم مکمل ہو جائے پہلی حدیث جو اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں کومن ہیں اہل سنت کے علمانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اور سلفی یعنی اہل حدیث اور اہل تشیع بھی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 لیکن سیدنا علی کو بھی شامل کیا اپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی بیویاں بھی اہل بیت ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پروٹوکول کے طور پر سیدنا علی کو بھی اہل بیت میں شامل کیا حسن حسین اور سیدہ فاطمہ تو پہلے ہی اس میں شامل ہیں اپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے الحمدللہ دوسری حدیث صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6220 نمبر ہے کہ سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی کا بیان ہے کہ جب ایت مباہلہ نازل ہوئی نجران کے عیسائیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیبیٹ ہوئی اور از ای لاس ریزارڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مباہلے کا چیلنج دیا اور اس کا ذکر سورہ آل عمران کی آیت نمبر اکسٹھ میں موجود ہے فَقُلْ تَعَلَوْ نَدْعُواْ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کو از ای لاس ریزارڈ ارشاد فرمائیں کہ تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ ہم بھی اپنے بیٹوں کو لے اتے ہیں تم بھی اپنی عورتوں کو لے آؤ ہم بھی اپنی عورتوں کو لے اتے ہیں اور تم خود بھی آ جاؤ اے عیسائیوں اور ہم خود بھی آ جاتے ہیں اور اس کے بعد کھلے میدان میں اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ جو جھوٹا ہے اسی وقت اللہ کی لعنت اس پر نازل ہو۔ اس کو کہتے ہیں مباہلہ تو یہ حدیث صحیح مسلم میں انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق 6220 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایت کے موقع پر سیدنا حسن سیدنا حسین سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ مجمعی ان کو اپنے ساتھ لیا مباہلے کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی کو بھی ساتھ نہیں لیا ان کو لیا ساتھ صحیح مسلم انٹرنیشنل احمد کے مطابق 6220 اور پھر اللہ کے حضور دعا کی اللہمہ ها اولائی اهل بیت اعلی یہ میرے اہل بیت ہیں میں مباہلے کے لیے تیری خدمت میں ان کو پیش کرتا ہوں لیکن سامنے سے وہ ईसाई ڈر گئے جب حسن کو دیکھا ان کے نورانی چہرے دیکھے تو وہ موبائل انہوں نے نہیں کیا۔ کاش مباحلہ کر لیتے تو جانی چھوڑ جاتی ان سے تو وہ بھاگ گئے ان کو پتہ لگ گیا کہ یہ جھوٹے پیغمبر نہیں ہیں جن کی اولاد کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسا روب دیا ہے چھوٹی سی عمر میں ان کا روب ان کے اوپر پڑ گیا اور مباہلے کے لیے وہ سامنے نہیں آئے صحیح مسلم چھہ ہزار یہ بہت بڑی فضیلت ہے اور یہ فضیلت سیدنا سعید بن ابی وقاس نے صحیح مسلم کی اسی حدیث میں آتا ہے اس موقع پر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 علی کو ملا اور مجھے نہیں ملا یہ صحیح حدیث صحیح مسلم میں ہے اور ایک جھوٹی حدیث عوام میں مشہور ہے کہ حضرت عمر کہتے تھے مجھے ابو بکر کی ایک رات کی نیکی مل جائے پوری زندگیاں دے دوں یہ جھوٹی حدیث ہے شیخ البانی بھی سے کہتے ہیں کہ فبریکیٹڈ موضوع حدیث ہے اور سنن باکی میں ہے ہماری مین سٹریم کی کسی کتاب میں بھی نہیں ہے اور شیخ زبیر لیزی صاحب بھی اسے جھوٹی حدیث کہتے ہیں اور جو سچی حدیث ہے وہ شیعہ سنی اتفاق کی نظر ہو گئی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 کہ علی تو اس بات پر راضی نہیں کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو حرون کی موسیٰ کے ساتھ ہے مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں یہ تینوں باتیں اسی حدیث میں ہیں 6220 صحیح مسلم میں اس فضائل علی والے چپٹر میں انٹرنیشنل امرین کے مطابق تیسی حدیث صحیح بخاری میں ہے انٹرنیشنل امرین کے مطابق 3753 کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس ایک عراقی شخص آیا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 اور اسی کا ترک جب المستر ہاکم میں آتا ہے انٹرنیشنل ہزار کے مطابق انسی اس میں الفاظ ہے کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان کے والد علی ابن طالب ان سے بھی بہتر الحمد الحمدللہ اور یہ جو پورشن ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فاطمہ علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جنتی عورتوں کی سردار ہے یہ والا پورشن صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں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 المصنف ابنبی شہبہ میں سن البحیکی کے اندر الموتا امام مالک کے اندر فضل السلاط علّہ کے اندر کہ عبد اللہ بن عمر جب بھی قبر رسول پر جاتے السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیہ کا یا ابا بکر السلام کا یا عمر کہا کرتے تھے رضی اللہ عنہ یا عمر نہیں السلام علیک کا یا عمر نام لے کر سلامتی بھیجتے تھے تو سلامتی بھیجنا یہ بالکل ٹھیک ہے اور نماز میں نہیں ہم پڑھتے السلام علیہ اللہ علیہ اپنے اوپر ہم سلام بھیج رہے ہوتے ہیں تو یہ شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے یہ الحمد اللہ متفق کا مسئلہ ہے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 جس کی مرضی مانے جس کی مرضی نہ مانے منکرین حدیث بن جائے ہم صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں رفع الیدین کی حدیثیں بھی مانتے ہیں اور بخاری مسلم میں اہل بیت کی شان کی حدیثیں بھی مانتے ہیں یعنی کہ میٹھا میٹھا حب حب کوڑا کوڑا تھو تھو انج نہیں دو نمبر نہیں اور یہ بیسیکلی فرقہ واریت کی لعنت ہے جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں کنٹروورشل ہو جاتی ہیں پانچویں حدیث جامع ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3775 نمبر ہے کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں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 کہ سیدنا ابو حریرہ کہتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات خود سنی تھی کہ جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے حسن اور حسین سے بغز رکھا اس نے مجھ سے بغز رکھا اب نبی سے بغز رکھا تو ایمان کہاں باقی رہ گیا بخاری اور مسلم کی متفق ان علیہ حدیث ہے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 آپ اندازہ کریں اس امت نے کیا کیا حضور کو دنیا سے گئے ابھی بمشکل 50 سال گزرے تھے اور امت نے حضور کی پوری نسل زبا کر کے رکھ دی ولی آتو باللہ تعالیٰ اور آج تک بھگت رہے ہیں اس کو اور تشت میں لاکر عبیداللہ ابن زیاد گورنر کوفہ جو یزید کی طرف تھے وہاں پر گورنر تھا سپیشلی اسی کام کے لیے لگایا گیا اس سے پہلے وہاں پر گورنر تھے نومان ابن بشیر رضی اللہ تعال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 حضرت انیس ابن مالک پاس بیٹھے تھے تڑب اٹھے انہوں نے کہا اللہ کی قسم تو اس کے حسن میں کلام کرتا ہے اللہ کی قسم رسول اللہ کے سب سے زیادہ ہم شکل حسین ابن علی تھے اور دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ پھر انہوں نے ڈانٹا انہوں نے کہا کہ تو اس ہوٹ پر ان ہوٹوں کے اوپر چھڑیاں مارتا ہے اور میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ہونٹوں کو چومتے ہوئے دیکھا ہے اللہ اکبر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 اور یہ وہ مشہور حدیث ہے جو مشکات میں 6181 نمبر حدیث ہے جسے شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی صحیح کہا شیخ زبیر علی رحمہ اللہ نے بھی صحیح کہا اور اسی حدیث کی وجہ سے میں نے یہ مشن اڈاپٹ کیا کہ سیدنا حسین کی آواز کو پوری دنیا میں الحمدللہ بلند کرنا ہے انشاءاللہ سیدنا ابن عباس کہتے ہیں اس حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 50 سال کے بعد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 لہذا اس خواب میں کوئی شک نہیں ہے یہ اللہ تعالی کی طرف سے خواب دکھایا گیا اور یہ تمثیل تھی ایک یہ نہیں تھا کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کربلا میں موجود تھے یہ تمثیل دکھائی گئی جیسا کہ بخاری میں آتا ہے کہ غزوہ احد سے پہلے اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ کے سامنے گائے ذبح ہو رہی ہے تو اپ نے اس سے یہ تعبیر کی کہ میرے صحابہ قتل کر دیے جائیں گے احد کے میدان میں اب گائے کا اور صحابہ کا کیا تعلق ہے لیکن یہ ایک تمثیل بیان کی یہ خواب الگ سے ایک محکمہ ہے یہ نہیں ہوتا کہ میں مجھے اپ اگر خواب میں دیکھیں تو مجھے نہیں پتہ ہوگا اپ نے مجھے خواب میں دیکھا ہے یہ اللہ تعالی تمثیلوں ایک خواب دکھاتا ہے اور وہ اللہ تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا حضرت ابن عباس کو تاکہ امت تک یہ بات پہنچ جائے بہرحال یہ ساری احادیث میرے ریسرچ پیپرز میں موجود ہیں انشاءاللہ اپ کو لیکچر کے اینڈ پہ مل بھی جائیں گے سب لوگوں کو اب آتے ہیں یزید ابن ماویا کی طرف ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللهم صل علی محمد وعلی محمد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 اہل سنت کے ہاں چار احادیث ہیں اوپر تلے صحیح مسلم میں انٹرنیشنل امری کے مطابق فضائل علی والے چپٹر میں صحیح مسلم میں 6225 6226 6227 اور 6228 چار طرق امام مسلم رحمہ اللہ تعالی فضائل علی والے چپٹر میں لے کر ائے غدیر خم کی حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع سے واپسی پر 18 ذی الحجہ کو خمنامی گاؤں میں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 ان کو وہ حدیث بتائی جاتی ہے جو ہماری مین سٹریم کی کتابوں میں بھی نہیں ہے باہر ہے المستدرک للحاکم میں اس سے بہت کمزور درجے کی روایت ہے حسن درجے کی ہے اس سے بہت کمزور ہے وہ یہ تو مسلم کی حدیث ہے انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق المستدرک للحاکم میں کتاب العلم چیپٹر میں 318 نمبر حدیث کے میں اپنے بعد دو ایسی چیزیں چھوڑ کر جا جن کو مضبوطی سے پکڑ لو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی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 اور آل محمد صباح کرتی تو دروشیب کیسے موہ سے پڑھتے ہیں وَلَيْعَذُ بِاللَّهِ تَعَالَى تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے اہلِ بیعت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں اور باقی کتابوں میں یہ حدیث پھر اس سے بھی آگے چلتی ہے صحیح سنت کے ساتھ جامعہ ترمزی میں 3713 مسند امام احمد میں 19321 سنن نسائی القبرہ میں 8478 اور امام ابن ابی آسم کی کتاب میں گیارہ سو اٹھاون چار میں نے کم از کم بائیس ترک لیے بائی صحابہ سے اور کہا کہ حدیث متواترہ ہے خم کی تحکیم کے دوران چھ ہزار اکانوے نمبر حدیث اور چھ ہزار ایک نمبر حدیث کے فٹ نوٹ پہ لکھا کہ یہ حدیث متواترہ ہے غدیرِ خم کی حدیث جو آگے بھی چلتی ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورة الاحذاب کی آیت نمبر چھے تراوت کی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم و ازواجہ امہاتہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنین کی جانوں پر ان کی جانوں سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مخاطب ہو کر کہا غدیرِ خم پر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 تو سیدنا علی کو اگر اختیار ہو بھی تب بھی ان کو پکاریں گے نہیں ہاں ظاہری اسباب وہ معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے میں آپ کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں بلکل ٹھیک ہے لیکن آپ وہاں بغداد میں دفن ہیں بغداد میں بھی قبر میں اور کہتے ہیں میں آپ کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں وہی بات وہی جملہ صرف کوارڈینیٹس فریم آف ریفرنس بدلنے کی وجہ سے غائب میں پکارنا ہو جائے گا اور غائب میں پکارنا عبادت ہے اور عبادت جو ہے وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے اسی لیے قران میں کہا گیا ایا کنابودو الا عبادت بھی طریق کرتے ہیں وا ایا کا نستین اور غاب میں مدد یعنی دعا کے لیے اپروپریٹ ٹرانسلیشن ہے ایا کا نستین کی دعا تد سے کرتے ہیں دعا ہوگی اللہ سے بہرحال اسی حدیث غدیر خم کی حدیث کی سپورٹ میں مصحف مسلم میں میں کہتا ہوں بڑی اسٹونشنگ حدیث ہے جو مولا علی نے صفین کے مقام پر جب تحکیم کا ایشو اٹھنے والا تھا اس وقت اصحاب کو جمع کر کے کہا صحیح مسلم انٹرنیشنل امرین کے مطابق دو سو چالیس نمبر حدیث اور امام مسلم اسے کتاب المام والے چیپٹر کے اندر لے کر آئے ہیں کہ سہید علی نے کہا کہ اس ذات کی قسم کہ جس نے دانے کو پھاڑ کر اس میں سے اناج اگایا اور تمام مخلوقات کو پیدا کیا نبی اممی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ اہد لیا تھا کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن اور علی سے بغز نہیں رکھے گا مگر منافق محبتِ علی is the litmus test of ایمان آج کسی کو چیک کرنے کے مومن ہے یا منافق ہے دیکھ لیں مولا علی کی محبت ہے تو مومن ہے اور مولا علی کا بغز ہے تو پکا منافق ہے یہ شیعہ سنی کا مسئلہ ہی نہیں ہے یہ تو بات ہی بہت آگے چل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 یا حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ ہو, ہو یا حضرت امر ابن آس رضی اللہ عنہ ہو, ہو ہم کسی پر لانت کرنے کے قائل نہیں ہیں لیکن لیکن لیکن ان کی غلطیوں کا جھوٹا دفاع بھی نہیں کرتے اور نہ ہم رافضیوں کی طرح ان پر لانت کرتے ہیں ان کا معاملہ ہم اللہ کے ثبوت کرتے ہیں غلطی جو ہے سو بسم اللہ بیان ہوگی حضرت آدم سے زیادہ کسی کا مرتبہ نہیں سات دفعہ ان کی غلطی بھی قرآن میں بیان ہوئی ہے غلطی بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا آپ نے کسی کو زلیل کر دیا ورنہ ہی محدثین نے زلیل کیا معاذ اللہ اگر یہ چیز ہوتی اور بخاری اور مسلم میں عدیث کیوں آتی تو اس میں میرا پورا ایک لعدہ سے ریسرچ پیپر یہ والا میں نے جو بتایا اور لیکچز بھی موجود ہے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 لیکن ایک دوسرے سے پوچھیں وہ کہتا ہے نہیں اسی سنی ہے دوسرا سنی نہیں ہے تو ٹائٹل آپ لگاتے رہیں بے شک شراب کی بوتل کے بار روح افزا لکھ لینے سے روح افزا بن جائے گی یا جام الشیری بن جائے گی نہیں اصل تو بات یہ ہے کہ کوئی واقع علی کا شیعہ کون ہے شیعہ علی کا وہی ہوگا علی کے گرو کا آدمی وہی ہوگا جو مولا علی کے سنت پر عمل کرنے والا ہوگا اور مولا علی نے ہمیں یہی درس دیا ہے کہ کسی بھی شخص کے اوپر لعنت کی جائے لعنت کرنا تو بنو امیہ کی ہے جو ان کے طریقے پر چلنا چاہتے ہیں ان کی پارٹی میں کیا دن اٹھنا چاہتے ہیں تو پیش اگوٹھیں ہم تو مولا علی کے ساتھ ہیں دنیا میں بھی انشاءاللہ اور آخرت میں بھی انشاءاللہ مولا علی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے انشاءاللہ تعالی اور اہل بیت کے ساتھ بہرحال یزید ابن ماویا کے جو بورے کرتوت ہیں اس پہ تو گھنٹوں گفتگو کی جا سکتی ہے اس حوالے سے اس امت میں بہت بڑی خدمت کی ہے اہل سنت کے بہت بڑے ایک امام گزرے ہیں 8 سے 900 سال پہلے امام عبد الرحمن بن علی بن محمد بن الجوزی المتوفہ پانچ سو ہجری پانچ سو ستانوے ہجری میں فوت ہوئے آج چودہ سو چتیس ہجری ہے نو سال پہلے انہوں نے کتاب لکھی اور یہ شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ المتوفہ پانچ سو ہجری کے شاگرد بھی ہیں محدث ابن جوزی ان کو اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ اپنا امام مانتے ہیں بریلوی دیوبندی سلفی یعنی اہل حدیث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 کتاب ٹوٹل ایک سو ساٹھ ہیں اس کے صفات اسی صفات اس مترجم نے اپنے کومیٹس کی ہیں اور اسی صفات پہ اس کا کتاب کا ترجمہ ہے ماشاءاللہ انہوں نے حق کھول کر بیان کیا ہے آئیمہ علیہ السنت کی رائے کیا تھی جزید کے بارے میں حیران کن بات ہے کہ دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں جزید سے ایک حدیث بھی روایت نہیں ہے حضرت ابو بکر کے بیٹوں کی حدیثیں بخاری اور مسلم میں ہیں حضرت عمر کے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 امام باقیر کی حدیث ہے امام جافر کی حدیث ہے امام موسا کازم کی یہ سنت کے ہاں رہے, رہے کو 40 سال میں اپنے باپ سے کچھ سیکھا ہوگا انہوں نے. کوئی نہیں کیونکہ وہ کہتے تھے کہ یہ ظالم شخص ہے یہ اس قابل ہی نہیں کہ اس سے حدیث لی جائے وہ احمد بیان بھی کر دوں گا اس میں تو بارل یہ کتاب پی ڈی اے فارم میں اگر کسی کو چاہیے ہو تو مجھے ای میل کر سکتے ہیں مرزا انڈرسکو نائنٹی فائیو ایڈ پہ میں آپ کو یہ بھیجوا بھی سکتا ہوں بھائیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 50 سال کے بعد ساٹھ ہجری میں حضرت امیر مواویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فوت ہوئے اور جاتے جاتے انہوں نے اپنی زندگی میں ہی مرنے سے چار سال پہلے ہی اپنے بیٹے یزید کے لیے بیعت لینا شروع کر دی صحیح بخاری میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام سخت خلاف تھے کہ آپ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں امت کو کس ڈگر پہ چلا کر جا رہے ہیں لیکن تلوار کے زور پر اپنے بیٹے کی بیت لی صحیح بخاری میں موجود ہے یہ کہتا ہے جی بیعت کر لی تھی بیعت کر لی تھی گن پوائنٹ پہ بیعت کی تو بیعت تو دل ہی ماننے کا نام ہے اور میں حضرت عمر کا فتویٰ بھی اینڈ پہ بتاؤں گا صحیح بخاری سے کہ جو تلوار کے زور پر بیت ہو اس کو حضرت عمر کہتے ہیں یہ بیعت ہی نہیں ہے سابام نے مخالفت کی لیکن وہ جو معاملہ ہونا تھا وہ ہوا وہ میں نے مسئلہ نمبر 101 میں ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا آج ٹاپک کو میں چھیڑوں گا نہیں کیونکہ آلڑی میں اس کو اڈریس کر چکا ہوں بہرحال سے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل کے مطابق 120 نمبر حدیث ہے حضرت ابو ریرا کہتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دو پیالے لیے ایک میں نے تمہارے سامنے ظاہر کر دیا یعنی یہ جو شریعت کا علم ہے حدیث میں نے بیان کر دی اور دوسرا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 وہ کیا باتیں تھیں وہ صحیح بخاری کے اندر ہی انٹرنیشنل کے مطابق تین ہزار چھ سو پانچ نمبر حدیث ہے حضرت ابو حریرا کہتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریش بنوا کے لونڈوں کے, ان کے نام بتائے ہیں ان کے ماں باپ اور قبیلوں کے نام تک بتا دیے ہیں جن کے ہاتھوں اس امت کی تباہی ہونے والی ہے اور میں چاہوں تو ان کے نام ان کے ماں باپ کے نام بھی بتا سکتا ہوں جیسے حضرت حذیف ان ابن یمان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بتائے تھے حضرت ابو کو ان لوگوں کے نام بتا دیے تھے جن کے ہاتھوں امت کی تباہی ہونے والی تھی بنو امیہ کے وہ لڑکے حتى کہ اسی حدیث کے تحت فتول باری میں امام ابن حجر اسقلانی رحمه الله المتوفات 52 ہجری وہ لکھتے ہیں اور بڑی انہوں نے اسناد مختلف کتابوں سے المصنف ابن ابي شيبا سے باقی کتابوں سے جمع کی کہ حضرت ابو هريره یہ دعا کیا کرتے تھے اے اللہ مجھے 60 ہجری تک باقی نہ رکھنا اور لڑکوں کی حکومت سے پہلے موت دینا 59 ہجری میں حضرت ابو هريره فوت ہو گئے اور 60 ہجری میں یزید ابن ماویا تخت نشین ہوا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 بہت طویل ہے یہاں پر میں اس کے تین بڑے بڑے سیاہ کارنامے ذکر کروں گا احادیث کی کتابوں سے تاریخ نہیں اگر تاریخ میں, میں نے بتایا, تاریخ میں اگر دس باتیں یزید حق میں ہیں نا تو ایک ہزار اس کے خلاف ہیں لیکن کیا کرتے ہیں یہ حکومتی ملے اور چاند ایک باتیں نقل کر کے تو پھر دفاع کرنے کا کوشش کرتے ہیں اور پھر کتابوں پہ پابندی لگ جاتی ہے وہ جو جھوٹی کتاب صلاح الدین یوسف صاحب نے لکھی گورنمنٹ نے پابندی لگا دی کوئی حدیث نقل نہیں کی ہے بلکہ ساری تاریخی روایتیں نقل کی ہیں اور وہیں پر لکھا ہوا ہے کہ یزید کی فوجوں نے واقعہ حرا میں ایک ہزار صحابیات اور تابیات کے ساتھ ذنا کیا اور وہ حاملہ ہو گئیں اور تین دن تک مسجد نوی میں گوڑے باندھ کر رکھے اور مسجد نوی میں نماز نہیں ہوئی ہے لیکن صلاح الدین یوسف صاحب کی رگ نہیں پڑکی کہ میں یہ حق لوگوں کو بتاؤں ابن کثیر سے اس ابن کثیر سے اپنی مطلب کی باتیں نقل کی وہ بتا رہا ہوں دس باتیں نقل کی ہزار اس کے خلاف لکھی ہوئی ہیں لیکن جب کوئی بندہ بیمانی پہ اتر آئے تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے لہٰذا میں تاریخ کو کرتا ہوں سائٹ پہ میں صرف آپ کو احادیث سے حوالے دوں گا جس کے سامنے آپ سارے خاموش ہو چکے ہیں جب سے میری یہ پمفلٹ آئے ہیں یہ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر پچاس احادیث کی روشنی میں یہ والا پمفلٹ اور یہ رافضیت ناسبیت اور زیدیت کا تحقیقی جائزہ یہ پمفلٹ میں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف لکھا تھا انگلش کے اندر بھی اردو کے اندر بھی اور ان کے ہم نے شاگرد پاکستان آئے ان کے ہاتھ میں یہ پمفلٹ پکڑا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 اور میں اپنی جان سے بڑھ کر اس کی حفاظت کروں گا تو یہ صحیح مسلم میں موجود ہے یہ باتیں کرنا شروع کر دی ہیں. تو بھئی جھوٹ کے تو کوئی پاؤں نہیں ہوتے ہیں جب لوگوں نے وہ صحابہ وہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے اس لیے رفا دین ہوتا تھا حالانکہ اہل سنت اور رف الدین پہ جمع ہے سوائے انفیوں کے پوری امت متفق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جاتے وقت سے اٹھتے وقت رف کرتے تھے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 یا مجھے کسی مسلمان سرحد پر بھیج دو یا مجھے واپس جانے دو خدا کے لیے بھائی یہ بات ہوتی تو بنو می نے لڑیاں ڈالنی تھی کہ حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی حضرت حسین سے وہ بیعت نہیں لے سکے اپنے بیٹے کے لیے جو انہوں نے اپنی وفاظ سے چار سال پہلے لینا شروع کر دی تھی اور یہ ابن زیاد نے حضرت حسین کو اگر منوا لیا تھا تو اس کو تو سونے میں تولنا تھا یزید نے کہ بھی آپ نے بڑا کارنامہ کیا کدھر یہ جھوٹ ہے انصاب الاشراف کتاب سے یہ پیش کرتے ہیں شیخ زبیر زئی صاحب نے پوری تحقیق لکھی ہے کہ یہ کتاب ہی ثابت نہیں صحیح سند کے ساتھ اور اس کتاب میں تو ایسی ایسی احادیث ہیں کہ کئی صحابہ کا ایمان ہی ثابت نہیں ہوگا اگر اس کتاب کو انصاب الاشراف کو پیش کریں اور یہ جو روایت ہے وہ روایت بھی منقته ہے حلال بن صاف یہ بیان کرتے ہیں ان کا واقعہ کربلا میں ہونا ثابت ہی نہیں ہے اور منقته روایت کوئی حجت ہوتی ہے تو یہ کتاب بھی ثابت نہیں یہ ہے پوری امت بیعت کر لیتی حضرت حسین بیعت نہ کرتے ہیں اس وقت تک ان کو سکون نہ آتا کیوں حسین کا بیعت کرنے کا مطلب تھا کہ آل محمد نے بنو عمیہ کی بدماش حکومت کو اسلامی حکومت تسلیم کر لیا ہے اس لئے آپ دیکھیں ایک حسین نے بیعت نہ کی تو یار کیا ہوا کوئی فرق نہیں پڑتا چھوڑ دو حضرت سعید بن عبادہ نے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر عمر کی بیعت نہیں کی تو کیا حضرت ابو بکر نے ان کو قتل کروا دیا تھا نہیں چھے مہینے تک حضرت علی نے بھی بیعت نہیں کی بخاری اور مسلم میں اتا ہے کیا قتل کروا دیا تو یہ بات کرنا بڑا آسان ہوتا ہے ایسے معاملات ہوتے نہیں ہیں حق بات وہی ہے جو کتابوں کے اندر لکھی ہے باقی لوگ جتنی باتیں کرتے ہیں وہ سب جھوٹی کہانیاں ہوتی ہیں تو یہ دوسرا سیاہ کارنامہ یہ تھا کہ جب حضرت حسین کو شہید کیا گیا تو ظاہر ہے امت میں کہرام مچ گیا تو جن لوگوں نے تلوار کے زور پر بیعت کی ہوئی تھی دبے ہوئے تھے وہ میدان میں اتلے انہوں نے کہا کہ ہم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 قتل عام کروایا یہ جی کہتے ہیں صحابہ کے گستاخ اور جنہ دے چمچے ہونو سب تو بڑے گستاخ ہو جے صحابہ دے جنہ نے صحابہ نو قتل کیتا جے گالی دینا تے چھوٹا جرم ہے قتل کروانا بڑا جرم ہے اور گالی بھی میں نے بتا دیا انہوں نے شروع کروائی ہوئی ہیں یہ ساری بدعت بنو میہ کی شروع کی ہوئی ہیں ممبروں پر حضرت علی پر لانت کرنا اور صحابہ کو قتل کرنا اور صحیح مسلم میں 3339 3319 3323 سے لے کر تک یہ 15 20 احادیث ہیں جن کا لبے لباب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا جس نے اہل مدینہ کو ڈرایا اہل مدینہ کو دھمکایا مدینہ میں بدت کو جاری کیا مدینے مدینہ والوں پر ظلم کیا اس پر اللہ کی لانت اللہ کے فرشتوں کی لانت اور تمام لانت کرنے والوں کی لانت کہتے ہیں یزید پر لانت نہ کریں ہم کسی کلمہ گو اہل قبلہ کے اوپر لانت کے قائل نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ لانت کا اہل نہیں ہے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 ایک تو تباب کھڑے ہوئے چار ہزار کے قریب لیکن وہ ابن زیاد کا مقابلہ نہیں کر سکے بعد میں مختار نے جس طریقے سے ان کو قتل کیا جو حضرت حسین کے خلاف کھڑے ہوئے تھے اور بیٹا حضرت نو علیہ السلام پیغمبر سے بیٹا کیا نکلا کافر صحابہ کی اولاد ابھی او نبی کی اولاد سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے حضرت نو کا بیٹا کافر تو اس کی وجہ سے حضرت نو کو تو کوئی لان نہیں کر سکتا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 اسی واقعہ ہرا پر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول صحیح سند کے ساتھ اسی ابن جوزی کی کتاب میں موجود ہے صفحہ نمبر 40 پہ جو عربی میں نسخہ ہے اردو میں اپ کو مل جائے گا یہ امام احمد بن حنبل سے ان کے شاگرد نے پوچھا یزید ابن ماویہ کے بارے میں کہ کیا اپ یزید ابن ماویا کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے یہ اب میں اپ کو بتانے لگا ہوں کہ اہل حدیث کا کیا موقف تھا سب سے بڑے اہل حدیث سنت امام احمد بن حنبل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 اور حضور نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کو گھٹی دی تھی خجور جبا کر صحیح بخاری میں اتا ہے یہ وہ ہیں عبد الله ابن زبیر صحابی یہ بھی حضرت حسین کی طرح جن چند بڑے لوگوں نے بیعت نہیں کی کون کون تھے ان میں حضرت حسین ابن علی علی کا بیٹا حضرت عباس کا بیٹا عبد الله ابن عباس ابو بکر کا بیٹا عبد الرحمن بن ابی بکر اور زبیر کا بیٹا ابن زبیر عبد الله ابن زبیر تو یہ نمائندہ شخصیات ہی سامنے اتی ہیں نا مجھے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 آپ نے بخاری میں حضرت میں ان لوڑوں کے نام بتاؤں تو مجھے قتل کر دو تو انہوں نے اپنی جان بچائی جان بچانا بھی فرض ہے لیکن اعلیٰ ترین درجہ یہ ہے جو صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل منی کے مطابق 177 نمبر حدیث صحیح مسلم کتاب المان میں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 پتراو کیا گیا بھی جل گیا دو سو پینتالیس مسلم یہ کرتوت جی وہ جی, تھے, تھے, بھی میں پول کھول پاس او جنتی سی ہو. صحیح مسلم تین ہزار دو سو پینتالیس خانہ کعبہ کو جلا دیا لیکن پھر اس دوران پہلے واقعہ کر اس کے بعد واقعہ ہرا ہوا اور پھر ابن زبیر پہ جب حملہ کیا اسی دوران یزید مر گیا چوسٹ ہجری کے اندر جب مرا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 ابن زبیر کو چوہتر ہجری کے اندر شہید کر دیا گیا یہ بھی انہی کا کارنامہ تھا اب یہاں پر میں کسی محدث کا فتوہ, کسی محقق کا فتوہ, کسی حکومتی ملے کا فتوی کسی روزی روٹی چلانے والا دین سے اس کا فتوا نہیں امیر المین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فتوا صحیح بخاری سے پیش کرنے لگا انٹرنیشنل کے مطابق صحیح بخاری میں چھ ہزار آٹھ کا جب آخری حج تھا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 ارفات کے میدان میں خطبہ دینے لگے تو میں نے موجود ہیں کوئی پڑھ لکھے ہیں ان ہیں تو آپ کی بات کا کوئی اور مطلب نہ لے لیں آپ صبر کریں, مدینہ جا کے خطبہ دیں تو مدینہ شریف نے خطبہ دیا, 6830. بڑی باتیں ارشاد فرمائی اور پھر اس میں ارشاد فرمایا word word, لفظ لفظ, حضرت عمر کے الفاظ صحیح بخاری چھ ہزار آٹھ سو تیس دیکھو خیال رکھنا کہ کوئی شخص بھی بغیر مسلمانوں کے مشورے کے اور بغیر اتفاق رائے کے تم پر مسلط نہ ہونے پائے ورنہ اس کا انجام قتل و غارت ہوگا اور وہ آپ نے دیکھا کتنی قتل و غارت ہوئی حضرت حسین کو شہید کیا گیا واقعہ ہررا ہوا پھر کعبہ کو جلایا گیا پیچھے کی مال مدینے کی عرمت پامال اہل بیت کی عرمت پامال پا اس سے زیادہ کیا کر سکتا تھا حضرت عمر نے پہلی پیشن گوئی کی تھی مسلمانوں کے مشورے تو تلوار کے زور پہ کیا وہ میرا پورا لیکچر سن لیں صحیح بخاری کے اندر موجود ہے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 اب ان چیزوں کا تو ان کے پاس جواب نہیں ہے نا تو کہتے ہیں یہ تو ہیں ٹھیک ہے لیکن اس کی فضیلتیں بھی آئیں ہیں وہ میں پوس مارٹم کرنے لگوں کس طرح وہ امت کو دھوکہ دیتے ہیں لیکن ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا علی براہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا علی براہیم مجید۔ پہلا جھوٹا دفاع وہ جی قسطنطینیا. یہ عربی میں کستنتینیا ہے اردو میں ہم کستن کہتے ہیں اس کی بشارت یزید پر فٹ ہوتی ہے کہ جو پہلا لشکر کستن تنیا پہ حملہ کرے گا تو وہ بخشے جائیں گے آج کل اس کستن کا نام ہے استنبول ترکی کا شہر ہے ترکی کا استنبول بعد میں اس کا نام رکھا گیا استمبول کا مطلب ہے اسلام ان اے بلک اسلام کا گڑھ تو پہلے یہ کیسر روم جو رومن امپائر دنیا کی سب سے بڑی امپائر تھی جو جنگ جرموک میں گھٹنے ٹیک گئی سیدنا عمر کے سامنے یہ اس کا گڑھ تھا قسطنطینیا اب وہ حدیث سن لیں کس طریقے سے یہ دھوکہ دیتے ہیں صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق دو نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا میری امت کا پہلا لشکر جو کیسر روم کے شہر پر جنگ کے لیے جائے گا۔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 یزید کی پیدائش سے بھی بیس سال پہلے کی بات پندرہ بیس سال پہلے کی لیکن وہ کہتے ہیں نی جی ہمس پہ حملہ کرنے سے پہلے کیسے روم وہاں سے بھاگ کے کچھ دنیا میں چلا گیا تھا ٹھیک ہے اصل تے پیچھے نسنے جناب تم دے نہیں چور نار تک پہنچا کے آواں گے تو اس لیے یہ ابو بیدہ نے جرا کے لیے بشارت نہیں ہے کیونکہ ابو بعید ابن جرا نے جب حملہ کیا تو وہ پہلی کیسے روم اپنا داروخلافہ چھوڑ کے قسطنطنیہ میں چلا گیا تھا چلو دی فار دا سیک اف ارگومنٹ ایگری تو اس میں ہے کہ امت کا پہلا لشکر جو قسطنطنیہ پہ حملہ کرے گا اگر میں آپ کو کہوں کہ انڈیا اور پاکستان کی پہلی جنگ 1997 میں, میں کارگل کی ہوئی ہے تو اپ مان لیں گے نہیں آپ کہیں گے جناب عقل کے ناخن لیں 97 میں جنگ ضرور ہوئی تھی لیکن پہلی نہیں تھی پہلی 1948 میں ہوئی دوسری 1965 میں ہوئی تیسری 1971 میں ہوئی چوتھی کاربل میں ہوئی 1997 میں اور اگر پاکستان اور انڈیا کی پہلی جنگ کی میں بات کر رہا ہوں تو آپ کو پتا ہوگا اس سے مراد 1948 ہے 1997 اگر لیں گے تو میں آگوں گا آپ اپنے دماغ کے علاج کروائیں تو یہاں پر بشارت ہے کہ پہلا لشکر جو حملہ کرے گا استنتینیا کے اوپر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 یہ لوگ ہاتھ پر نہیں ہو سکتے منکرینے حدیث پھر کہتے ہیں میں نے مکمل تحقیق کی پھر انہوں نے یہ 120 صفحات پر مشتمل کتاب لکھی ہے اور اس کتاب کا عنوان ہے یزید ابن ماویہ اور جیش مغفور لهم یعنی جو مغفرت یافتہ گروہ ہے اس کا ذکر وہ سارے انہوں نے قسطنطنیہ کے پر جو حملے ہوئے وہ تمام حملے ایک ایک احادیث کی کتابوں سے لکھ کر رد کیا 120 صفحات پہ یہ کتاب ہے ابو جابر السلفی لائبریری کراچی سے شائع شدہ ہے میرے پاس موجود ہے جس کو پی ڈی ایف چاہیے وہ انشاءاللہ میں ایک دو دن میں سکین کر کروا کر انشاءاللہ اپنے پاس رکھ لوں گا۔ تو مجھے ای میل کریں mirza_95@yahoo.com اس پہ میں آپ کو بھیجوں گا۔ اس میں انہوں نے ٹروت ریویل کیا کہ نہ تو قسطنطینیا پہ حملہ پہلا یزید نے کیا اور نہ ان کے والد ماویا بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی نے کیا بلکہ سب سے پہلا حملہ قسطنطینیا پہ جس شخص نے کیا وہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کے بھائی تھے منذر بن زبیر رحمہ اللہ جو حضرت زبیر اشرا مبشرہ کے بیٹے تھے تینتیس ہجری میں انہوں نے یہ حملہ کیا اور اس کا ذکر مسند امام احمد میں مصنف عبد الرزاق میں سنن ابی دعود میں اور سنن تبرانی میں صحیح صنعت کے ساتھ موجود ہے وہ ساری احادیث انہوں نے اس کتاب کے اندر جمع کی الحمد للہ لہٰذا یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں کہ جی وہ بشارت اس میں فٹ ہوتی ہے اس پہ فٹ ہی نہیں ہوتی کسی اعتبار سے فٹ نہیں ہوتی اور یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جب فٹ کی اسے سوال پوچھا گیا وہ کہتا جی امام غزالی نے لکھا ہے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 اور جو حق ہے وہ کرے حضور صلی اللہ علیہ واقع سے پہلے بیان کر رہے ہیں اس واقعے کے باس آب اکرام کو خواب میں شاید ہی کوئی پلیٹفارم ہو جس پر یہ بیان نہ ہوتی ہو کہ جب حضرت عمر نے حجرت متوں پر پابندی لگا دی تھی تو عبد اللہ بن امر نے کہا کہ میرے باپ شریعت تو نازل نہیں ہوئی ہے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 حضرت آدم علیہ اسلام کی اللہ نے سات دفعہ غلطی بیان کی کیا ان کی توہین کی نہیں بلکہ اس لیے ایک عراف میں اے اولاد آدم دیکھنا تمہارے باپ کو جس طرح ورگلا دیا تھا شیطان نے ماں باپ کو تمہیں ورگلانا دے اس لیے ہم قصہ آدم اور عبلیس بیان کرتے اسی طریقے سے اگر خلافت کا نظام قائم ہونا ہے اور امام محمد مہدی رضی اللہ عنہ کی خلافت کو بیک کہنا ہے مسلمانوں نے تو اس کے لیے یہ سارے حقائق پتا ہونے چاہیے دوسرا دفاع جو جھوٹا کرتے ہیں پہلا تو کل ہوا تو میں نے یزید کو دوستی نہیں کہا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 تو امام نے تیمیا نے بھی کہا کہ یہ خلیفہ جو ہیں یہ پانچ متفق ان لے تو ٹوٹل سات پہ آج تک امت متفق ہے اہل سنت اور اہل پہلے خلیفہ ابو بکر دوسرے عمر تیسرے عثمان چوتھے علی پانچویں حسن ابن علی پانچ گے جی اور چھٹے خلیفہ عمر بن عبد العزیز یہ چھ ہے النبوہ اور بارویں خلیفہ امام محمد مہدی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 لیظہر وہ دین کله ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشركون وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق الہدای یعنی قران اور دین حق کے ساتھ مبوس کیا تاکہ سارے ادیان پر غالب کر دے اور یہ غلبہ قرب قیامت میں امام محمد مہدی کے ذریعے ہونا ہے حضور کی بشارتیں موجود ہیں وہ ہوں گے 12ویں خلیفہ تو ساتھ کنفرم ہے اس دوران وقتن وقتن اچھے خلیفہ آئیں گے تو یہ قیامت تک کا ذکر ہے لہذا اس حوالے سے جو لوگ ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کبھی حضرت ماویہ کو بیچ میں شامل کرتے ہیں ایسا معاملہ ہے ہی نہیں ہے خود سارے اہل سنت لکھتے گئے کہ حضرت اسلام کے خلیفہ راشد نہیں ہے بلکہ خلاف داشدہ ابو بکر عمر عثمان و علی اور حسن ابن علی وہ تیس سال مکمل ہوئے وہ انشاءاللہ شاء آگے حدیث آ بھی جائے گی اور یہ ساری بحث شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ حدیث سیاح میں انٹرنیشنل کے مطابق چار نمبر حدیث کے تحت بھی کی ہے اب تیسرا اور آخری جھوٹا دفاع جو آج کل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 اور اسی کو بنیاد بنا کر کچھ لوگوں نے میرے پفلٹ کا جواب دینے کی کوشش کی حالانکہ یہ پچاس عدیشوں میں سے ایک عدیش کو بھی ایڈریس نہیں کیا سوال گندوم جواب چنا اور اس کو لے کر اور وہ جب پچاس عدیشوں کی بات کرتے ہیں کہتے ہیں جی ہمارے پاس اندیشوں کے جواب نہیں ہیں اللہ کے سپورٹ معاملہ تو اللہ کے سپورد ہے تو آپ جگہ جگہ کیوں جزید کو جنت کی بشارتیں جھوٹی جوٹی دیتے جا رہے ہیں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 کہ یہ کہ حسن درجے پہ پہنچ بھی ہے کہ نہیں چلے میں اس کو فار ذا سیک اف ارگومنٹ تسلیم بھی کر دیتا ہوں۔ کیونکہ اس میں ابن شہاب آتا ہے اور وہ مدلس ہے ان سے روایت کر رہا ہے۔ اب یہ ابن شہاب اگر زوری ہے تو پکا مدلس ہے اور یہ روایت ضعیف ہے۔ اگر کوئی اور ہے پھر اس کو بھی چیک کرنا ہوگا یہ تدریس۔ بہرحال میں فار ذا سیک اف ارگومنٹ اس روایت کو صحیح مان لیتا ہوں۔ کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ امت کے پہلے حصے میں نبوت اور رحمت ہوگی، پھر خلافت اور رحمت ہوگی، پھر بادشاہت اور رحمت ہوگی، پھر امارت اور رحمت ہوگی۔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 تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ملوکیت اور رحمت ہے نا اس سے مراد حضرت میر معویا رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور امارت اور رحمت اس کو انہوں نے پھر بتایا نہیں کہ پھر اس سے مراد کون ہے اتنی شرم ائی کہ یزید ابن معویا کو نہیں کہنا چاہیے اس کو سکپ ہی کر گئے اس کے اندر یہ غلام مصعب ظہیر صاحب ہمارے جیلم کے عالم ہیں بہت بڑے میں ان کی عزت بھی کرتا ہوں محقق آدمی ہیں لیکن جب بندہ ایک ہٹ دھرمی پر اتر آئے کوئی بڑا بندہ بھی تو غلطی اس کی پوائنٹ آؤٹ کرنی چاہیے اس رسالہ نومبر 2012 سے اپریل 2013 تک کے دوران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 ابھی لوگ کہنا کہ شروع زرداری کا دور بہتر تھا ٹھیک ہے جی بجلی اتنی مہنگی تو نہیں تھی تو اس کا جب زرداری کا دور تھا تو بہت بہتر تھا جب مشرف کا اپنا دور تھا تو بہتر تھا کمپیرٹی بات کی جاتی ہے اب میں آپ کو سلف کا اس حدیث کے اوپر بتا دیتا ہوں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ کنٹینیوسلی اسلام کے اندر زوال آتا جائے گا اسلامی حکومتوں کے اندر لہذا اس کو اگر خلافت راشدہ سے کمپیر کرے تو وہ کھانے والی ملوکیت تھی اور اگر آنے والے دور سے کمپیئر کرے تو رحمت تھی اب یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا ہوں یہ میں آپ کو ایک صحابی کا فتویٰ جامعہ ترمزیم انٹرنیشنل امریک کے مطابق دو ہزار دو سو چھبیس سن نبی دود چار ہزار چھ سو چھیالیس مسند امام احمد اٹھارہ ہزار چار سو تیس جلد چار سفا دو سو تہتر اور سلسلہ سیاح جلد ایک سفا سات سو بیالیس اور حدیث نمبر چار شیخ الانی محدث آزم سعودیہ عرب انہوں نے بھی حدیث نکل کی میں نے سارے حوالے دے دیئے حضرت سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلافت الا منهاج النبوه میری وفات کے بعد 30 سال تک رہے گی اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور شروع ہو جائے گا 30 سال کے فورن بعد یعنی سلہ حسن کے بعد اس کے بعد جابر حکمرانوں کا دور आएगा और फिर قیامت سے پہلے ایک دفعہ دوبارہ خلافت علامن قائم ہوگی یعنی وہ خلافت ہوگی محمد مہدی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار ادوار گنوائے اپنے بعد پہلا دور کون سا خلافت راشدہ ابو بکر اسمان علی حسن ابن علی دوسرا کاٹ کھانے والی ملوک کی جو حضرت میر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور سے شروع ہو کر ایک ہزار سال تک بنو عباس اور بنو امیا کی حکومت رہی باپ مرتا تھا بیٹے کو خلیفہ بناتا تھا چار چار بیٹوں کو اپنے بندر بانٹ کی, کی حکمرانوں نے بھی وہ کام نہیں کیا. اس لیے میں کہتا ہوں اس سے آج کی جمہوریت کروڑ گنا بہتر ہے سے از کم پبلک سے تو جاتا ہے, وہ تو تلوار کی دور پر مسلط ہو جاتے تھے تیسرا دور کہا جابر حکمرانوں کا جابر حکمران یہ جہاں پر کلولین پاور آ گئی کہیں فرینچ آ گئے کہیں پر یہ جو ہے وہ انگریز آ گئے اور پوری دنیا کے اندر مسلمانوں پر انہوں نے قبضہ کیا پھر یہ دور بھی الحمدللہ ختم ہوا اب ہم آخری دور میں ہیں نشت ثانیہ اسلام کی شروع ہو چکی ہے خلافت اللہ منہاج النبوہ اب قائم ہونی ہے تین ہم نے وہ عدوار گزار لی ہیں اچھا اسی حدیث میں ترمزی اور عبدعود کا جو میں نے حوالہ دیا اور مصنع دیامت کا اور سلسلہ حدیث سہیہ کا اور یہ حدیث المستدرل الحاکم میں بھی 4697 موجود ہے اس میں شیخ البانی نے پوری بحث کی ہے ترمزی اور عبدعود میں آگے الفاظ چلتے ہیں۔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 حضرت امیر ماویہ رضی اللہ تعالیٰ کی حکومت کو حضرت سفینہ حضور کے غلام آزاد کردہ شریر ترین بادشاہت اس لیے کہا کہ حضور نے کہا تھا کاٹ کھانے والی ملوکیت اب یہ سلف کا فہم آ گیا سفینہ سے بڑھ کر سلف کون ہے آٹھویں نویں صدی کے مولویوں کو ہم نے سلف ماننا ہے اگر حضرت سفینہ کو نہیں ماننا کاٹ کھانے والی ملوکیت کہا حضرت امیر ماویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور کو حضرت سفینہ نے کیوں انہوں نے خلافد راجدہ کا زمانہ دیکھا تھا جب اس سے کمپیئر کرتے تھے تو کہتے تھے یہ تو کٹ کھانے والی ملوکیت اور یہ بدترین بادشاہت ہے ہاں جب آنے والا دور سے کریں تو وہ رحمت ہے کیونکہ آنے والا دور اس سے بھی ورس تھا لہٰذا یہ میں نے الحمدللہ صلف کا فاہم اس حوالے سے بالکل کلیر کر دیا اور اس حوالے سے اور صلف کا فہم اگر کسی نے دیکھنا ہو احادیث یہ 50 پ اور میرا لیکچر ایک سو ایک نمبر مسئلہ اس میں عبد الرحمان فہم صحیح بخاری سے مقدام سے عرمار بن جاسر کا صحیح بخاری سے یہ کافی ساری احادیث ہیں جس میں بالکل کلیئر ہو جائے گا کہ یہ تمام صحابہ کرام المردوان کون سی چیز حق سمجھتے تھے اور کس کو باطل سورت الزاب کی آیت نمبر ستاون ہے بھائیو بسم اللہ الرحمن الرحیم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 ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ بولے اعوذ باللہ تعالی جن جن لوگوں نے سیدنا حسین ابن علی کے ساتھ ظلم کیا یا اہل بیت کے ساتھ ظلم کیا وہ اسی آیت کی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں اور اپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضع حدیث ہے المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ 4717 صحیح ابن ابان میں 7104 اور سلسلہ احادیث سے صحیحہ میں بھی شیخ البانی لے کر آئے رحمہ اللہ اس کو صحیح کہا اور شیخ زبیر لیزی صاحب نے بھی اس کو صحیح کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے جو بھی ہم اہل بیت کے ساتھ بغض رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے ضرور دوزخ کی آگ میں داخل کرے گا رکھے گا یہ کہتے ہیں بغض رکھنے والا دوزک میں جائے گا اور حضور نے قسم اٹھا کر کہا اور اسی کا ترک جو للحاکم میں چار ہزار سات سو بارہ ہے ابر اللہ تعالیٰ آب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص مقام ابراہیم اور حجرِ عصوت کے درمیان نمازیں پڑھے اور روزے رکھے اگر وہ بھی اس حال میں مر جائے گے اس کے دل میں اہلِ بیعت کا بوچ تھا تو اللہ تعالیٰ اسے بھی ضرور دوزخ میں داخل کرے گا ولی عزباللہ تعالیٰ میں اپنی گفتگو کا انڈ بخاری اور مسلم کے بنیادی راوی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے دادا استاد ابراہیم نخی تابعی المتوفہ 96 حجری کے اس قول پر کرتا ہوں جو صحیح سنت کے ساتھ۔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 تو یہ ہمارے سلف کا فہم تھا اس حوالے سے اللہ تعالی سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالی ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے بھائیو یہاں پر میں اخر میں ایک اعلان کر دوں اس حوالے سے دوبارہ سے کہ میرے ریسرچ پیپر ضرور پڑھیں پی ڈی ایف کاپی مجھ سے منگوا لیں mirza_95@yahoo.com میرا ای میل ہے یہ پی ڈی ایف کاپی اور اپ کو یہاں پر ہم سیکنڈوں کی تعداد میں ہمارے پاس موجود ہیں ریسرچ پیپر آپ کو فری مل بھی جائیں گے ابھی لیکچر کے اینڈ پہ اور دوسرا میرے یہ جو دس لیکچر آج کو ملا کر یہ لیکچرز جو ہیں تلک عاشرتن کاملہ 10 مکمل ہو چکے ہیں فکر حسین کے حوالے سے رضی اللہ عنہ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں اس فکر کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان اللہ اله الا انت استغفرك واتوب الیک وما علينا الا البلاغ المبین